الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الَََََََََََ اللہ وحدہ لا شریک اللہ شریق واشد محمد رسول بعد اشام الہ زہیر صاحب کی ایک ویڈیو کلپ دیکھنے اور سننے کو ملی جس میں وہ ماپ توول میں کمی کے نقصانات کا تذکرہ کر رہے ہیں دوران درس یا دوران خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کی پوری کی پوری قوم ہستے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم اس ایک عادت بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے جو ہلاک و برباد کیا ناپ تول میں کمی کو جیسے یہی ایک ان کے اندر بری عادت تھی جس بری عادت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا سوال یہ ہے کہ کی کیا یہ ان کا کہنا صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا کہنا بالکل صحیح نہیں ہے قرآن کے خلاف ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس قوم کو بھی ہلاک و برباد کیا ہے اس قوم کے اندر شرک ضرور تھا اور شرک کے ساتھ ساتھ دیگر برائیاں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں لیکن جس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک و برباد کیا عذاب بھیجا اس قوم کے اندر شرک ضرور تھا شرک کے علاوہ بھی دیگر بیماریاں اور برائیاں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں لیکن شرک ضرور تھا پرانے کریم اللہ رب العالمین نے مدین علی علیہ السلام کے واقع کو کئی بار بیان کیا ہے سور آراف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ اللہ مدینہ اقاہم کی مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا مدین بستی بھی مراد ہے اور قبیلہ بھی مراد ہے کالا قوم اللَّهَ مَا لَكُم من المن الحروح تو سب سے پہلے انہوں نے جس چیز کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ رب العامن کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے قدجات کم بین تم رب تمہارا رب کی طرف سے واضح دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے فعو فلقی لبل میزان تم ماپ اور طول پورا کیا کرو ولا تب خس اشیا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو ولا الارض اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ مخیرال انکن یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم واقعی مومن ہو پکے سچے مومن ہو عیسائت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بیان بیان کی ہے کہ ہستے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کے ہاں جو جرم تھا یا جو بیماری تھی برائی تھی تول میں کمی کی اس سے ان کو آگاہ کیا اور عدل انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کر کے دینے کی بات کہی تو اس قوم کے اندر بھی شرک تھا ایسے ہی سورہ ہود کے اندر اللہ حرب الامی نے فرمائی سورہ آراف کے آئے تھے نمبر پچاسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ ہُد آیت نمبر چوراسی کے اندر اللہ ابان فرماتا ہے وہ یلاح مدینہ اخام شعیبہ کی مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا اور یہاں بھائی سے مراد دینی بھائی نہیں ہوتا ہے بلکہ بھائی سے مراد یہاں پر قوم اور قبیلے کا چونکہ نبی فرد ہوتا ہے تو یہ نصب کا بھائی مراد ہوتا دینی بھائی مراد نہیں ہوتا ہے پالا یا قوم عبداللہ من اللہ عن ان غیرو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی خالص عبادت کرو صرف اللہ کی بات کرو اللہ رب العلامن کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے ولا تن قسل مکیاء الولمیزان اور تم ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو انکم بحیر میں تمہیں آسودہ دیکھ رہا ہوں یعنی ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی مال کی فراوانی تھی عام طور پر انسان ایسا کیوں کرتا ہے جب وہ تنگ دست ہو محتاج ہو مال کی کمی ہو لیکن چونکہ ان کے ہاں مال کی فراوانی تھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ماپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے جب دینا ہوتا تھا تو لوگوں کم دیا کرتے تھے تو اسی کو انہوں نے فرمایا کہ انی ارا بخیر و اِن اقاف والئی کم یوم محیط اور ہم تمہارے اوپر ایک ایسے عذاب کا خوف کھا رہے ہیں جو تم کو محیط ہوگا گھیرے میں لے لے گا تو اساحت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ہفتے شعیب علیہ السلام کے بارے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذمن میں علامہ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد توحید یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد قوم کے اندر جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کی نشاندہی فرماتے ہیں جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے اولن دعوت توحید پیش کی اس کے بعد اس اخلاقی برائی سے منع کیا جو ان کے اندر تھی اور وہ حقوق العباد سے متعلق تھی اول ذکر کی طرف لفظ عبد اللہ اور آخر ذکر کے لیے ولاطن قسل مکیار سے اشارہ کیا گیا اور اب تاکید کے طور پر انہیں انصاف کے ساتھ پورا پورا نابطول کا حکم دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ رب العالمین نے یا اللہ تعالی نے شور متفقین میں بھی اس جرم کی شناخت و قباہت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے وہیلالمتفین اللدین عید اختار الرناسی استوفون و عیدا کا او وزن اخسرون کی ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو ناپ کر کے یا تول کر کے دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں اس تفصیل سے بھی معلوم ہو اور یہ تفصیل اردو زبان میں بہت ہی بہترین تفسیر ہے اور جو سلفی اور تفسیر بھی معصور ہے ان کا خلاصہ ہے کہ کی بیان کیا انہوں نے کہ انبیاء کی دعوت کی جو بنیاد ہوتی ہے توحید ہوتی ہے سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کے بعد قوم کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے جو بھی اخلاقی بیماری یا برائی پھر اس اخلاقی بیماری اور برائی سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی اس کی یہاں بھی شرک تھا شرک پایا جاتا تھا ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ماپ تول میں کمی کی وجہ ہی سے ہلاک کو برباد کیا دنیا میں کسی ایسی قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد نہیں کیا جس کے اندر شرک نہیں تھا جس کو بھی اللہ نے برباد کیا شرک بھی تھا شرک کے ساتھ ساتھ دیس دوسری اخلاقی بیماریاں اور برائیاں بھی ان کے اندر پائی جاتی تھیں تو یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس ایک آتے بد کی وجہ سے ہلاک کیا گیا یہ اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی ان کا کہنا بالکل غلط ہے یہ قرآن کے خلاف ہے انبیاء علیہ سات کی دعوت توحید کی سب سے پہلے دعوت ہوتی ہے اس کے بعد قوم کے اندر جو اخلاقی بیماریاں برائیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کی دعوت ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیجئے حالت آپ جس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجیں گے ان کے ہاں شرک تو تھا ہی شرک کے ساتھ ساتھ اور دیگر اخلاقی برائیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں وہ شراب پیتے تھے بے پردگی ان کی عام تھی حتیٰ کی خانے کعبہ کا تواب بھی وہ ننگے کر لیا کرتے تھے اور اس طریقے سے اے, کچھ قبیلے ایسے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو یہ ساری بیماریاں بھی پائی جاتی تھیں لیکن بہت بڑی بیماری جو ان کے یہاں تھی وہ شیر کی تھی تو ایسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بھی بیماری اور برائی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاں جو سب سے بڑا جرم ہے شرک وہ بھی پائی جاتا تھا اب آخرت میں دیکھ لیجئے آخرت کے اندر بھی اللہ العالمین مشرقین کو معاف نہیں کرے گا مشرقین کے علاوہ جو بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے بشرتے کہ ان کے ہاں توحید پائی جاتی رہی ہو دنیا کا بڑا سے بڑا جرم اگر کوئی ارتکاب کر بیٹھے اور اگر معاہد ہے اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالی چاہے تو یا تو اسے معاف کر دے اور اگر معاف نہیں کرے گا اگر اسے سزا ملے گی ہی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دن, دن ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا دنیا کا بڑا سے بڑا گنا اس نے کیا ہو سو قتل کیا ہو اس نے زنا کی ہوں بتفیلی کی ہو بڑا سے بڑا جرم اس نے کیا ہو لیکن اگر وہ معاہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا اگر وہ جہنم کے اندر چلا گیا تو شرک یہ سب سے بڑا گنا تو جس قوم کو بھی اللہ نے برباد کیا اس قوم کے اندر شرک پایا جاتا تھا ایسا نہیں کہ اخلاقی اور معاشرتی بیماری برائی کی جیسے اللہ نے اس قوم کے ہلاک کو برباد کر دیا ایسا نہیں ہے شرک تو پایا جاتا تھا شرک کے ساتھ ساتھ دوسری برائیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں تو شیخ نے جو ہے یہاں بیان کیا ہے ہاشام الہ ظہیر صاحب نے ان کی بات بالکل صحیح نہیں ہے وہ قرآن کے خلاف ہے اور انبیاء علیہ سرات والسلام جس مشن کے لیے جس پیغام کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے ان میں سب سے اہم اور بنیادی مشن اور پیغام ہوتا تھا توحید کی دعوت اور شرک کا کلا کما کرنا شرک کی بے کنی کرنا یہ سب سے اولین چیز ہوتی تھی لہذا اس قوم کے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا ایسے ہی لوت علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کو بدفعلی کی بنا پر ہلا کیا گیا لط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک جرم تھا بدفعلی بدفعلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شہوت کو عورت سے پوری کرنے کے بجائے جو اللہ رب العامین نے بیوی کے ذریعے سلال قرار دیا ہے وہ مردوں کے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا یہ اسے بدفعلی کہا جاتا, تھا کہا جاتا ہے یہ اس جرم کی نہ صرف مجرم تھی بلکہ موجد تھی جس طریقے سے سون علیہ السلام کی قوم شرک کی موجد ہے اور شرک سب سے پہلے اسی قوم کے اندر پایا گیا اور دنیا شرک سے نہ آسنا تھی ایسے ہی لط علیہ السلام کی قوم سے پہلے دنیا اس بطفیلی سے نہ تھی ان کی جرم نہیں پایا جاتا تھا یہ اس قوم یہ جو لوت علیہ السلام کی قوم تھی یہ اس جرم کی موجود بھی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو احاق و برباد کر دیا لیکن اس بدفیلی کی وجہ سے صرف نہیں برباد کیا وہ مشرق بھی تھی وہ قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی بھی تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو برباد کیا صرف اس بدفیلی کی بنا پر احلاق و برباد نہیں کیا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتقاب کرتی تھی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر بیان کیا ہے کی سورہ جو ستائیسواں پارہ ہے اس کی شروعات ہی اس سے ہوتی ہے کالا فما خط بحم امرسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے جن فرشتوں کو اللہ العلامین نے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا مہمان بن کر کے ان کے پاس گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خط بحم المرسلون اے رسولو کیا تمہارا حال ہے تم کس لیے آئے ہو کال ارسلنا یلا قومی مجرمین انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ بھی جرم تھا ان کے یہاں بتفیلی کا اور وہ شرک کی بھی مجرم تھی شرک بھی کرتی تھی لنور سیلام ہزار تم سے جین تاکہ ہم ان کے اوپر مٹی کے کنکر برسائیں مصمت اور ابکارمصروین جو تیر رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں حج سے گزر جانے والوں کے لیے حج سے گزر جانے والوں کے لیے کیونکہ حد سے گزر گئے شرک کرنا ہی حد سے گزر جانا ہے. اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی جرم نہیں ہے اور ایسے ہی اپنی شہبت کو بیو سے پوری کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کرنا یہ بھی حد سے گزر جانا تو یہ بھی ان کے اندر جرم تھا برائی تھی فاخر جنا من کانا فی ہر مومنین تو ہم نے اس بستی کے اندر جو مومنین تھے ہم نے ان, ان کو نکال دیا فما وزنا فی ہا غیر ابیتی من المسلمین ہم نے اس بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہ پایا اور کس کا گھر تھا ہنستے شعیب علیہ السلام کا ان کی بیٹیاں تھیں ان کی خود بیوی مسلمان نہیں تھی ان کی بیٹیاں تھیں اور کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے بتایا گیا ہے تفسیر میں بیان کیا علماء مفسرین نے کہ کل تیرہ آدمی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے تو آپ یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو مومن تھے جو ایمان لانے والے تھے جو مسلمان تھے فطح شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے نبی مانا اللہ پر ایمان لائے توحید کے قائل ہوئے شرک کو چھوڑ دیا مسلمان ہوئے مومن ہوئے ہم نے ان کو بچا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مشرق بھی تھے ایسا نہیں تھا کہ ان کے آصری بدفعلی جرم تھا یہی جرم پایا جاتا تھا بدفعلی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے وہ اور بڑے مجرم تھے اللہ ابرامین کے ساتھ شرک کرنے والے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بدفعلی کی شناعت اور اس کی اقباہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قوم کو اللہ نے اسی جرم کی وجہ سے برباد کر دیا ایسی بات نہیں ہے یہ بھی جرم تھا لیکن اس سے بڑا جرم تھا اللہ ابرامین کے ساتھ شیر کرنا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے ایسے شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بھی مشرک تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ ناپتول کے اندر کمی کرنے کی بھی مجرم تھی تو یہ جو انہوں نے کہا ان کی بات بالکل صحیح نہیں ہے جو صحیح بات ہوئی ہے کہ اللہ رب العلامین نے شرک کرنے کی وجہ سے اور جو ان کے ہاں یہ بیماریاں برائیاں تھیں یہ بھی تھی تو اللہ رب العامن اس وجہ سے ان کو ہلاکو برباد کر دیا اور جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو اللہ رب العامین نے نہیں برباد کیا جس کے اندر شرک نہ پایا جاتا تھا رہا ہو جس کو بھی برباد کیا شرک اس کے اندر ضرور تھا اور شرک کے ساتھ ساتھ اور دیگر اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دمین مجزاکم الخیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ